بسم الله في الأرض أقاموا الصلاة وآتبوا الزكاة وأمروا بالبعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور صدق اللہ العظیم ہر قسم کی ہمدو صنا تعریف تمجید تنجید اس مالک الملک رب العزت وحدہو دہوب لا شریق نائق ہے کہ جس نے اس ساری کائنات کا انتظام خود اپنے اختیار اندر رکھا ہے اگر وہ کوئی اور بھی اس کم اندر شریک ہوں تو فرمایا إِلَّ اللہ دنال کوئی ہوخل اندازی کرا اے نظام سارا ہوں تک بگڑ چکا ہوں درہم برہم ہو جاتا چند ہی اس واسطے رہا ہے کہ ایک حکم ہے, ہے اور بے شمار مثال اس نظام دلن دیا فرمایا لشم سگی لہا ودل لو سا بنا وکلون سی فلاس بہت گن نہیں سکتے کہ جدو تو اصل یہ زمین آسمان اور یہ سارا نظام قائم کیا ہوا اس عرصے میں اس مدت میں تصویر شمار نہیں کر سکتے اندازے ہی میں نا کہ این لاک سال ہو گئے ہیں این کروڑ سال ہو گئے ہیں قدی کی تو کوئی برتن ملتا ہے کسی پہلے تباہ شدہ شہر یا دیہات چھوٹے سے ریسرچ شروع ہو جاندی ہے کہ این ہزار سال پرانے کوئی ہڈی مل جاندی ہے کہ وہ تحقیق ہو رہی ہے حقیقت اللہ نہیں جانتا ہے نا کہ یہ نظام کدوں دا انہیں چلایا فرمایا جدوں دا اسا یہ نظام چلایا ہے و آسمان دا سورج اور چند کا دن اور یہ سنیا ہی نہیں کہ نہ کدی سنو گے کہ سورج اور چند کی آپس اندر چکر ہو گئی ہو یہ دونوں چل رہے ہیں بلکہ کل دھی فلاسا اس کائنات بھی ہر چیز نو اکا ایک راستہ دکھا دیتا ہے کہ تو ایس راستے سے چلنے او جی ایک رفتار مقرر کر دیتی ہے کہ تو اس رفتار نو نہ کٹ کرنا ہے نہ زیادہ کرنا ہے او اس راستے سے اور اسی رفتار پر ہر شے چلے ایک خبر تو سا نہیں سنی ہوگی کہ سورج چاند نل چکرا گیا چاند بھی سورج نل چکر ہو گئی سَابِقُ تِنًا اے سنیا کہ دن اجے آیا ہی. کوئی ایسی خبر سنی ہوگی یہ نظام چاند ہی اس واسطے رہا ہے کہ صرف اللہ کے قبضے اور اللہ اکبر اور اے اینی بڑی نشانی ہے اللہ کے وقت لا شریف ہون کی کہ کسی شخص نو اے دے تو علاوہ اور کوئی بھی بات نہ پہنچی ہوے تو یہ تو اللہ کو معلوم کر سکتا ہے اور اللہ تک پہنچ سکتا ہے بعض اوقات ابھی یہ سوال کرنے ہاں سوچنے ہاں کہ کئی ایسے علاقے ہیں جسے کوئی سمجھ والا نہیں گیا کوئی دسن والا نہیں پہنچیا کیا کوئی ایسا علاقہ ہے جسے سورج نہ چڑھا ہوگی سورج نہ گروب ہوتا ہو جیسے چند نہ آگے چند نہ جانا ہو جیسے کدی دن اور کبھی رات نہ آدھے جانے ہو رہے. کوئی ایسا علاقہ کوئی اللہ کے بارے اندر سب کچھ معلوم ہو سکے اور اللہ نے قرآن مجید اندر جا بجا ارشاد فرمایا ہے وَإن من امتن اللہ خلا کوئی ایسی قوم اور امت اصا پیدا ہی نہیں کی جہدے کوئی سمجھانوالا نہ بھیجا لیکن قوم ان ہاتھ ہر قوم کا ایک ربر اور رہنما اصل مقرر کی ہے جہن مندر یہ اللہ ظلم نہیں سبق چل رہا سی کہ اللہ جن اپنی اس کائنات دے کے اندر اقتدار دے دے اختیار دے دے وہ چار بڑی بڑی ذمہ داریاں قرآن اندر بیان کی وہ فرائض اندر چار چیزاں بنیادی طور پہ شامل ہیں اللہ اقام الصلاة وآدہ وعمرو دو باتوں ذکر مل ہو چکا ہے ذمہ داری صاحب اختیار شخص کی یہ ہے کہ خود نماز پڑھے اور اپنے ریا نماز پڑھائے اندر نماز کا نظام قائم اس آئس کے نی بالکل غلط سمجھ رہے. لا افیق دین کے دین اندر کوئی جبر نہیں کوئی زبردستی نہیں کوئی نماز پڑھتا ہے تے پڑھے نہیں پڑھتا تے نہ پڑھے کوئی روزہ رکھتا ہے تے رکھے نہیں رکھتا تے نہ رکھے ہے تے دے دے, دے نہیں دینا تے نہ دے دے اصل یہ نمجے کہ یہ وہ ذاتی معاملہ ہے جی وہ جانے او دا اللہ جانے بات اے نہیں اس آیت کا مفہوم اے ہے کہ کسی کلمہ پڑھان جبر نہیں پیتا جا سکتا کہ کلمہ پڑھ ورنہ تین گولی مار دیں لا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں نے زبردستی پکڑ پکڑ کے مسلمان بنایا یہ نہیں ہے اپنا اخلاق سامنے ایسا پیش فرمایا ہے کہ لوگ خود یہ خاخش رکھتے سنو بھی اپنے ساتھی شامل کر لو بھی اپنا بنا لو لو تف گلی اللہ فرما دینے اگر تسی تند روح ہوں بد اخلاق ہوں موٹے دل والے ہوں تو اندر کسی ہمدردی اور خیر خائی نہ بہت ہوئے نے اور جیسے آپ دا پانی گرد ہے اے اپنا خون گراؤ کی کوشش کرتے نے وہ صرف آپ دا اخلاق ہے آپ دی ہمدردی ہے آپ دی یہاں واسطے مہربانی کا پہلو ہے کبھی بھی زبردستی نو کلمہ نہیں پڑھایا نہ کلما پڑھایا پیش کرو تبلیغ کرو جس ویل کوئی شخص سوچ سمجھ کے اسلام اندر آ جانا ہے کلمہ پڑھ لینا ہے دائرہ اسلام اندر داخل ہو جانا ہے کہ ہوں ان سترے بے مہار نہیں چڈیا جا سکتا وہ او حقوق اوہی ہو گئے جہے کسی مسلمان کے ہو سکتے ہیں تے ہر وہ فرض عائد ہو گیا جا مسلمان اللہ نے کی فرمایا جنہوں اقتدار دینے ہیں انہوں کی پہلی ذمہ داری ہے کہ نماز کا نظام قائم خود نماز پڑھ ریا کو نماز پڑھا وہاں کی باز پورس کی جائے کہ نماز پڑھی ہے یا نہیں کیوں نہیں پڑھی بقت پہ کیوں نہیں پڑھی جما نل کیوں نہیں پڑھی ساری شرط جہیا نماز واسطے رکھی وہ پوری ہونیاں چاہیے کیا نماز اپنا دوسری ذمہ داری یہ ہے <وَآتَوزَّقَة> کہ اگر خود صاحب نصاب ہے کہ پہلے اپنی زکات دے دے پھر اپنے ساتھی کو اپنے ماتا کو زکات وصول ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کو تعالیٰ ان واقعہ گشتہ جو میں ارض کیا گیا کہ جس ویسے ان خبر ملی کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جہاں نماز سمجھتے ہیں زکات دن کا انکار کر رہے ہیں فرمایا یہ کس طرح ہو سکتا ہے لن من بین اللہ کی قسم جن نماز اور زکات دے فرض ہون اندر کوئی فرق پہن کی کوشش کی تھی. میں وہ خلاف اعلان چاد کرا وہ خلاف لڑا وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرے اور زکات وہ ادا ہو گئے وہ صاحب نصاب ہوے تو زکات نہ دے یہ کتنا تیسری ذمہ داری فرمایا امرو بل بارو صاحب اقتدار شخص دا یہ فرض ہے کہ وہ خود نیک کم کرے کہ اپنی نیکی دا حکم دے و نہا عن المنکر خود برائی کے کمنہ تو بچے کہ اپنی رایا نو برائی کے کمنہ تو بچان دی کوشش کرے انہاں دا محاسبہ کرے اللہ نے اس امت مسلمہ بہترین امت قرار دیتا ہے قران مجید اندر کنتم خےرا امتن اخرجت للنا فرمایا تم بہترین امت ہو کبھی کبھی سوچئے کہ کس لحاظ اللہ نے سامنے بہترین قرار دیتا ہے کیا سارے کو سواریاں بڑیاں عمدہ نے اس واسطے ایسی بہترین امت ہاں ساری خوراک بڑی اچھی ہے اس واسطے بہترین امت قرار دیتی گئی ہے لباس بڑا قیمتی اور بڑا اچھا صاف ستھرا ہے اس واسطے نہیں خود ہی بیان بھی فرما دیتا کہ تے بہتر ہون دیا نشانیاں اور علامت کی ہیں خیر اخرجت تسی بہترین, امت ہو لوگا تو بہترین ہون کی وجہ یہ ہے کہ تی خود نیک کام کر دے ہو دوسرے نوکی کی دی رگبت دلا ہو خود برائیاں تو بچ دوسروں بچان دی کوشش کر کہ اللہ سے جس طرح ایمان ہونا چاہیے اس طرح اللہ سے ایمان رکھ دے, دے بہترین اور فرمایا ول تم کم ام نہ ہر وقت چ ایک جماعت ایسی موجود رہنی چاہیے جیڑی دعوت دے خیر دی طرف دی طرف ویسے کہ ہر مسلمان دائی ہے ہر مسلمان مبلغ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلگو آیہ ایک مسئلے کا بھی علم ہے وہ او اپنے تک پہنچا دے اگر انہیں یہ فریزہ سر انجام نہ دیتا, دے تیامت دے دن اللہ ہاں پوچھا جائے گا کہ تینوں اس بات کا علم سی کہ اپنے تنے پائی نسا بلکہ ایک حدیث اندر اس طرح فرمایا کہ اگر کسی کو کوئی بات ہی جاندی ہے اور معلوم ہے او بات درست نہیں, سوال کیتا جاندا جواب نہیں اُل جامن فرمایا قیامت دن اونو جہنم کی اگن لگام پہنائی جائے کہ تیری زبان صحیح بات کرن تو خاموش کیوں رہی تیرے کولو پوچھا گیا تینوں پتا کہ بات دسی کیوں نہ ایک دوسری حدیث اندر اس طرح فرمایا کہ कि کسی شخص کے سامنے کوئی غلط کام کیتا جا رہا کہ صحیح ہو صورت واضح نہ کرے کہ یہ غلط ہے اللہ کا حکم اس طرح ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس طرح ہے وہ واضح طور سے بیان نہ کرے فرمایا وہ گونگا شیطان اس شخص نو گونگا شیطان قرار دیتا محمد الرسول اللہ جہاں حق بات نو واضح نہیں کرتا یہ دین ہی ایسا ہے کہ ابھی ایک دوسرے نو دے رہیے ایک دوسرے نو دس دے رہیے پھر, پھر یہ اندر خیر و برکت ہے اگر پوچھنا چڈ دتا دسنا دیتا دے یاد رکھو اللہ ساڑی کوئی دعا قبول کرنے تیار نہیں ہوئے گا اور قسم قسم دے عذاب اور فتنے آنے شروع ہو جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل دا ایک واقعہ بیان کردہ ہوا فرمایا کان رجم قبل تو پہلے ایک شخص بستی اندر کسی آبادی اندر رہدا اللہ نے اس بستی اور آبادی دے تباہ اور برباد کرنے کا حکم دا فرشت کہ جاؤ اس بستی نو تباہ کر اللہ دے عذاب خاندے رہ مختلف شکل اندر قوما نو امتہ نت دی گئی جس ویلے وہ راہ راستے نہیں آئی ساریا حداں کو پھر اللہ کا آزادی فرمایا ابھی جس ویلے یہ ارادہ کر لینی ہاں یہ فیصلہ کر لیں ان کا قریتن پلان شہر نو برباد کرنا ہے تباہ کرنا ہے دیتے عذاب ناظر کرنا امرنا مترا پی ہا پکو پی ہا اتھوڑے جہاں کھانے پیندے مالدار اور چاہے حیثیت لوگ نے انہوں نے کھلی چھٹی دے دیتی جاندی ہے چلو کر لو جو کچھ کرنا چاہیے پفا سکو اس علاقے سس کو فجور نل نا قرمانیا پر دے دین پدم مرنا ہا کدمی جس ویل اور آوری عذاب نہیں آتا دا اللہ دا. مہلت دتی جاتی ہے موقع دتا جان دا ہے انہوں سمجھایا جا رہا ہے لیکن جس ویسے باس نہیں آنے پھر اللہ دا عذاب آئے ایک بستی کے بارے اندر حکم دتا کہ پوری کی پوری بستی تباہ کر دیو جا کے فرشتے عرض کرنے لگے یا اللہ اتنے تو ایک بڑا برا نیک آدمی ہر وقت تیرے ذکر اندر مصروف رہرا ہے تینوں یاد کرتا رہتا ہے بڑا سا عابد آدمی اتنے موجود ہے انہوں بھی جس ویلے انہوں نے یہ سوال کیتا کہ اللہ کی طرف ارشاد ہوا کہ اس شخص نو سب تو پہلے برباد کرنا رشتے بڑے حیران ہوئے کی تھی یا ربے اللہ ایدی وجہ سبب, سبب پرواؤ تو اللہ تعالی نے یہ سبب اور ایدی وجہ دسی کہ جس ویلے آ کے ان لوگ کے کہ قوم ایس برائی اندر مبتلا ہو گئی ہے قوم ایس ویلے اللہ کی نافرمانی کر رہی ہے کہ وہ سنی جان ہے اور اخیر سے کہہ دینا کہ مینو کی میں تے نماز پڑھ پڑھنے آنا میں تے عبادت کر دیا نا میں تے ٹھیک ہوں نا وہ کہم کوئی فکر ہی نہیں وہ امر بالمعروف اور نہیں ان منکر بیٹھ بیٹھا ہے وہ جا کے لوگوں کا نہیں کسی برے کام تو روک نہیں وہ میں عبادت کر رہا ہوں بس میں اپنا فرض ادا کر لیا اللہ میری بڑیاں نیکیاں میرا بڑا اجر و سواب جمع ہو چکا ہے میم کی قوم جائے جہنم اندر اس واسطے میں تے سخت ناراض ہوں سب تو پہلے انہوں برباد کرو پھر دوسری بستی ساری تباہ کرو تو امر بالمعروف معروف اور نہیں انل المنکر کی بڑی اہمیت ہے اسلام اندر ادھا قرآن پڑیا پیا ہے امر بالمعروف اور نہیں انل المنکر نل. اللہ نے قسم کھا کے ایران کیا فرمایا ول اشر مینو ہے زمانے کی قسم ہے اثر دے وقت دی انسان خوش یقین انسان خسارے اندر ہے کاٹے اندر ہے جو وہ یہ نقصان اندر پا رہے ادی اِلَّ نام ہاں وہ لوگ نقصان تو بچ رہے ہیں اور بچ جان گے جڑے ایمان لیا ہاتھ اور پھر نیک عمل کیتے اتنے بچ نہیں کی وا سو بل ہکے و, و ایمان لیا کے نیک عمل کیتے اور دوسرے نوکی کی تلکیم کرتے رہے مشکلات تے سبر دی کرتے رہے کہ اے مشکلات تے آنیا نے بھائی یہ صبر کرے برداشت کرے آجے اللہ کی طرف ان آم انتظار کرے آجے اس قسم دی تلقین اور تاکید انہوں نے جاری رکھی وہ نقصان تو بچ جان گے ورنہ اللہ کی قسم انسان خطارے اندر اور نقصان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروفنو اور مہین المنکرنو بہت بڑا صدقہ قرار دیتا ہے ایک موقع تھی فرمایا الا کل مسلمن صداقتن ہر مسلمان پہ صدقہ کرنا فرض ہے تاہی جو ہر ایک نو صدقہ کرنا چاہیے اللہ نے جنہوں مال دیتا ہے کہ اوہ تے اے سن کے راضی ہو گئے خوش ہو گئے ذنہی کے عورتے تیار ہو گئے کہ اللہ گے خیرات مالک گے اللہ بھی راضی ہوئے گا اللہ بھی رسول بھی خوش ہوں سن گا. مجلس اندر ایسے لوگ موجود سن جنہیں پیسے نہیں سن غریب سن مفلس اور کلاش سن کی اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صدقہ و خیرات کرنے چیز ہی نہ ہو کرے وہ کوئی کوئی رسی جنگل اندر نکل جائے درختوں کے تھلے خشک ٹینیا ڈگیاں پہنیا نے وہ اکٹھیا کر کر کے شام تک ایک گٹھا بن جائے گا لکڑیاں کا بالن وہ لیا فروخت کرے وہ وصول ہو اپنی ضرورت بھی پوری کرے اپنے کسے بھی کچھ دے دے او دے تو صدقہ خیرات کریں یعنی کر کما چد کا کرسے لوگ بھی موجود سن جنہ کے کول بھی کچھ نہیں سی تو محنت بھی نہیں کر سکتے سن ضعیف العمر ہیں معذور ہیں نابینے ہیں حضرت جیسے اللہ اللہ محنت کرنے کے قابل بھی نہیں کما بھی نہیں سکتا وہ جی کچھ نہیں کما بھی نہیں سکتا وہ بیٹھا بیٹھا ہی اپنے کسے بھائی کوئی نیکی دا کم وے, گناہ کو روک دے وے. اللہ یہی سب کا صدقہ ہے امر بل ماروف اور ہاکم کا فرض ہے ایک غریب مفلت اور نادار مسلمان دا صدقہ ہے اللہ نے یہ ای اہم فریضہ ہے کہ اے دی طرف اس طرف نظر کر کے اے تو مو موڑ کے کوئی شخص بھی اللہ راضی نہیں کر سکتا اللہ دیتے ناراض ہی ناراض ایمان دے تین درجے بیان فرمایا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من رعا منکم منکرن فلیغیر ہو بے یادہی فائلنم یستفعت بے لسانہی لَم بقلبه صلی اللہ علیہ وسلم من رعا منكم تو جو جو شخص بھی کوئی نا فرمانی ہوں دیکھے اللہ کے اللہ دے رسول دے احکام دے خلاف ورزی انہوں نظر آئے ایمان دا پہلا درجہ اے ہے پل یو ہو بے او اس نافرمانی کے کم ن اپنی طاقت استعمال کرتا ہوا روک دے. او اس حالت نو بدل دے کہ اللہ کی نافرمانی اللہ کی زمین پہ یہ زمین اللہ کی ہے یہ ساری کائنات کا اللہ مالک ہے کہ اللہ کی کائنات اندر اللہ کی نافرمانی کو لے ایمان دا پہلا درجہ اے ہے کہ طاقت استعمال کرے برائی نو روکن و دے استثال واسطے ختم کرنے سے لیکن اگر کمبتے بازو موجود نہیں طاقت استعمال نہیں کر سکتا بعض اوقات بلکہ کہنا چاہیے بسا اوقات اوکات بے شمار برائیاں سامان نظر آ رہی نے جنہوں کی پوشت پنائی حکومت کر رہی ہوں ایسی صورت حال ہوئے کہ جتے اپنی قوتِ بازو دا استعمال کوئی شخص نہیں کر سکتا فرمایا افا بے لیتانے ہی ایمان دا دوسرا درجہ پھر اے ہے کہ اپنی زبان لگ دے اس برائی دے خلاف کلمہ خیر کہہ دے او دے خلاف جہاد کر دے جابر اور ظالم حکمران دے سامنے کلمہ حق کہنا بہت بڑا بھی ہاں زبان دے اس برائی کے خلاف اعلان کرے کہ اے اللہ کی نافرمانی ہے دیو بچ جاؤ جاؤ اللہ رسول بھی نا نافرمانی ہے ایمان موجود نہیں کہ زبان ہلا سکے زبان کھول سکے یہ بھی کوئی پہرا بٹھا دیتا گیا ہے کوئی قدر اور پابندی لگ گئی ہے جو فرمایا فَإلَّم ایمان دی آخری حد اور آخری سٹیج پھر یہ ہے کہ اس برائی کے خلاف دل اندر سے نفرت پیدا کر لے دلوں سے بریاں سمجھنا شروع کر دے واللہ میں دلاتا سے تردید یہ کہہ سکنا کہ بے شمار ایسا برائیاں آج موجود نے جنہوں کے خلاف سارے دل چ بھی نفرت ہوئی اسی کدی دلوں بھی انہوں نے نہیں سمجھے تو پھر کیڑا ایمان ہے جہے بلبوتے سے اسی اپنے آپ کو جنتی بنائی بیچی جلدے تے انحصار کردے ہوئے ہیں اللہ دی رحمت امیدوار بنے بیٹھے وہ ایمان کتنے دلوں بریا جاننا کسی برائی نو دل دے اندر نفرت پیدا کرنا وزال کا اب فرمایا ایمان کمزور ترین ایمان دی نشانی ہے اللہ تے ایمان اور یقین ہوگئے کہ بندہ این بل ہوگی این کمزور ہوگی ای یہ ممکن ہے تھی کسے دے پچھے کوئی مالدار سخت ہوے کوئی ایم ایل اے ایم پی ہوشتگاہ کر رہا ہے وہ کی کچھ نہیں کر اے جڑا فتنہ وہ فساد بپا ہوا یہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے پتہ ہے کوئی گل نہیں ایک فون جانا جان ات سب خیر ہو جانی شر طاقت طاقتور ہو چکی ہے کہ خیر دبا لیا ابھی اجے بھی مسلمان دے مسلمان سڈے ایمان اندر ہلے بھی کوئی فرق نہیں آیا اللہ سے ایمان ہو جس بندے نو اے یقین ہوگی ہو وہ ولزی اما تھا وا کہ اللہ ہے جات بھی دیندہ ہے تے زندہ بھی رکھتا ہے زندگی اور موت وہ اختیار اندر ہے کسی ہو اختیار اندر نہیں وہ ول ہا و اب کا اللہ ہی ہے کسے نو جہاں ہے تے کسے نو رولا دینا ہے اللہ <سؤال> چاہے رزق رزقے اللہ ہی ہے, تو من اللہ ہی ہے جدا عزت دینا چاہے تے عزت دے, دے دے دلیل کرنا چاہے تے دلیل کر دے تے باقی کڑی چیز رہے کسی بس دردے کرنے آپ زندگی اور موت اللہ دے اختیار اندر کسی دا ہسنا یا رونا اللہ دے اختیار اندر کسی دا وسیع ہونا یا کم ہونا اللہ دے اختیار اندر عزت اور ذلت اللہ دے اختیار اندر کہڑی چیز باقی رہ گئی ہے جدی وجہ لوگوں کو ڈر ایمان نہیں ایک دھوکھا اور فریب ہے جدی اندر کی ہاں بادشاہ پر فرمایا کم وقت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں برائی دے کاموں تو روکے اور نیکی دے کموں کا حکم دے اگر ان نے اپنا یہ فرض ادا نہ کیا اللہ دیہ ہاں قیامت دے دن وہ جواب دے دہ گا اللہ کے سامنے نے وہ پوچھا جائے گا وہ آسما ہو اپنی جگہ سے ذمہ دار ہے اللہ نے پرانی مجید اندر فرمایا <نَارًا> اے ایمان کا دعوی کر اپنی جان بھی بچا لو اپنے اہل ویار بھی بچا لو جہنم کی اگ تو ذمہ دار ہو سوچتے ہی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پوچھا سیاوا کرو فرمایا تو معلوم ہے سب تو بڑا دشمن ہے؟ <transformer> نے کوئی, چیز نے کوئی چیز دسی فرمایا نہیں؟ <دا> تو سب تو بڑا دشمن تھی اپنی حقیقی اولاد ہے دل ہوگی گا اولاد نے ماں باپ نو گرے باندھ تو پکڑیا لیا ہوگا اور اللہ کے سامنے جا کے پیش کر دیں گے کہ اللہ بندے سزا دینی چاہیے جن حرام کما کے لیا کے ساتھ سلائے پر مارا یہ اولاد ہے تو حدیث سب تو بڑی دشمن جنہیں اللہ نے کوئی لحاظ نہیں کرنا کوئی حیا نہیں کرنا پکڑ کے گرے تو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہاؤ سراب سی اپنے گریباں اندر چان کی ہے کیسی حرام کما کے تنہا رہ اون انے سارے قصے پوری کرنے کی کوشش کرنے کیا اولاد نو تین دار بنانے کی کوشش بھی کبھی کی تھی اولاد نماز نہ پڑھے تو ادے تے بھی انہاں نو سزا دینی سزا دینے دا حکم دیتا فرمایا مرو سا بلاگ سب آسانی بچہ جد سات سال کا ہو جائے تو نماز دا فل سکھانا شروع کر کھڑا کر لو نماز یاد کرانی شروع کر دوسو بیٹا اس طرح کھڑے ہونا ہے اس طرح نماز شروع کرنی ہے اس طرح رکو اس طرح سجدہ مرو سبیا نکم دسنا شروع کر دم اذا بلاگو آسر فرمایا دس سال پہنچ جائے تے پھر بچی نماز نہ پڑھے تے مار کے نماز پڑھا پیغمبر اپنے گھر وال نماز دا حکم دو پیغمبر نو حکم مل رہا ہے وعمر نماز دا حکم دیو نو بال بچے نو وستبر ایک دفعہ دو دفعہ چار دفعہ سمجھ نہ لو کہ ذمہ داری پوری ہو گئی ہونے پڑھ یا نہ پڑن میں تے ذمہ داری اپنی پوری کر دی نہیں وسط بر علیہ ہمیشہ رہو لا نس کا رز کہا یہ رزق اور کھان اسی بعد پوچھا گے پہلے یہ پوچھیں گے کہ یہاں نماز سکھائی سکیں دیندار بنایا لا نس آلو کا رز کز ساری ذمے داری ہے وہ تیری ذمہ داری نہیں نر نو نر کو کہ تین نہیں اُسی دے رہے آ کے کھا رہے جس دن اندر آیا تھا. تینو یاد ہو گئے یا نہ ہوگئے تیرے جسم تے ایک بالشت کپڑا بھی نہیں سی ننگا آیا سی تینو قسم قسم دا لباس اسا پہنا دیتا دتنوے قسم دی خوراک تینو دے تیریاں دی سارا اسی اووریاں کر دیتی تیار اندر کیوں اے دے یہ بھی اسی ہاں تیرے کولو اے پوچھا جائے گا کہ اینو دیندار بنایا سہی ہے یہ اسلام دکھایا صحیح یا نہیں یہ نماز پڑھائی صحیح ہے نیکی کے کام دسے صحیح یا نہیں برائی تو روکیا تھی یا نہیں وقت ہاں اے جاری رہنا چاہیے کم دو چار دفعہ کہنے تو بعد ذمہ داری ختم نہیں کن ماں باپ نے جی اے ذمہ داری پوری کر رہے اپنا یہ فرض نبھا رہے اسی اکثریت سارے چیڑی اپنے یہ فرائض کھول ہی چکی سان یاد ہی نہیں کہ یہ بھی سا کوئی فرض ہے ابھی جب کدی اولاد میں غصے ہوا گے ناراض ہوا گے تو یہ حوالہ دیا گے کہ دیکھ تیرے واسطے میں کی کچھ کرتا پہننا نہ میں سردی کی پرواہ کرنا نہ گرمی کی میں سفر کرنا میں اپنی نیند چڑھنا میں اپنا آرام ٹچنا لیکن تیرے واسطے میں یہ کچھ کما ہوں کنے ماں باپ نے نہ, ہویا، تو مسلمان نہ قیامت دن میں اللہ نو کی جواب دیاں گا اور یہ بات کوئی معمولی نہیں فرمایا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایزا محاصل انسان ہو ین بندہ جس ویل پوت ہو جانا ہے موت آ ہے یہ ع امل نال ختم ہو جاندے نے منقطع ہو جاتے ہیں تین ذریعے ایسے ہیں جڑے جاری رہتے یہ بہت ہونے والے امل ختم سلسلہ منقطع تین ذریعے ایسے ہیں جڑے جاری رن فرمایا اگر خوش قسمتی اور خوش بختی یہ ہے کہ اولاد نو مسلمان بنا کے چھٹ گیا ہے اولاد نو نیکی سکھا گیا ہے یہ دنیا تو چلا گیا ہے، اولاد جن اچھے کام کر رہی ہیں، دا حصہ اندر جاری ہے یہ حصہ وہ اندر پہنچ گیا والا تم سوال اولاد نیک ہے وہ ہر نیکی اندر ماں باپ کا حصہ رکھ دیتا ہے اللہ یون تفاؤ گے ہی یا اپنی زندگی اندر کسی نے ایسا علم سکھا گیا ہے، ایسی تعلیم دے گیا ہے کہ جہاں تو اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچ رہے جدوں تک وہ فائدہ پہنچتا رہے گا یہ جاری رہے گا یہ چلتا رہے گا اور سدا کا یا فرمایا کوئی ایسا کم کر گیا ہے تو عوام الناس کو فائدہ پہنچ رہا ہے مسجد بنوا گیا ہے شفاخانہ بنوا گیا ہے پانی دی کسی جگہ کلت تھی پانی کا بندوبست کر گیا ہے رستا خراب تھی راستہ ٹھیک کروا گیا ہے کوئی ہو جاری ہے عمل جاری ہے ہے حصہ پہنچ گیا دنیا واسطے بڑا کچھ کرنے کے مکان بنا بچیاں بچیا دکان سجا دیا بچیاں واسطے کاروبار چلا دیا اس آرزی زندگی واسطے این تگوتا کوشش این محنت کبھی ختم ہی نہیں ہونا خیال ہی نہیں دل چاہیے حاکم دی ذمہ داری ہے کہ اپنی نیکی دا حکم دے نیکی کم ان دسے نیکی واسطے ماحول سازگار بنا تاکہ لوگ نیکی کر سک اور برائی کے تو روک کے ملے کرے سزا تجویز کیتی جائے جہاں شخص اللہ تے اللہ کے رسول دی نافرمانی تنقید دی طرف بڑا تک دے دن دی رہا نو ختم کرن تے کرنے تنقید کر رہے ہیں برابر اور یہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو جی چودہ سو سال پہلے تے سورہ جمعہ سمجھ نہ آئی اولا ماں اج یہ بڑے ماحول سمجھ آ رہے ہیں اس سورج نہیں یہ دم نہیں ادو بھی سمجھ آئے سن جمعے کی کوئی اذان ہوں دی سی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دور اندر کیونکہ صحابہ نو فکر اندر ہوں شوق ہوں سر ذوق سے او پہلی سب اندر بیٹھن واسطے اگے جگہ ملن واسطے بڑی جلدی جلدی آ جاندے سن آپ تو بعد آپ دا خود فرمان ہے خیر ال گرو نے کرنی فرمایا سب تو بہترین دور میرا دور ہے اس کا بعد بعد آن دور پھر اس تو بعد آن والے دور اور یہ سلسلہ پچھے ہی پیچھے جا رہا ہے چل رہا ہے جس ویلے کلا پائے راشدین دا دور آیا لوگوں کا وہ سوق وہ شوق وہ توجہ آہستہ آہستہ کٹ شروع ہو گئی کاروبار اندر مصروفیت بڑھ گئی ادر اسمان جس ویسے کتبہ شروع ہو جاندہ ہے کاروبار حرام ہو جاندہ ہے. لینا بھی کچھ حرام دینا بھی حرام بیچنا بھی حرام خریدنا بھی حرام قرآن کی نقص موجود ہے ایزا نو دئی والے سوال جس پہلے آزان ہو جائے جمعے واسطے تو بلایا جائے کاروبار چڈ کے اللہ دے ذکر واسطے دورے چلے آؤ آرام ہو گئی ہر چیز خرید و خریدو انہوں نے محسوس کیتا کہ لوگ تو سستی کرن لگ پے انہوں نے جمعے دے خطبے دی اذان تو پہلے ایک اذان دلوائی تاکہ لوگ تیاری کر لیں ان کہ ہوں دوسری اذان ہونی ہے جی کاروبار حیران ہو جائے یہ تو کی تودے ہوتا ہے کہ لوگ کاروبار کرتے تو نہ چنے والے دن چھٹی تو نہیں سر نا کرتے جی چھٹی کرتے ہوئے تو پھر کی ضرورت ازان اس واسطے شروع کرا دیتی کہ لوگ تیار ہو جان کہ تھوڑی دیر بعد دوسری ازان ہو جانی ہے جہاں کاروبار حرام ہو جانا ہے تاکہ وہ پہلی ازان سن کے ہی مسجد اندر پہنچنا شروع ہو جائے اسی تنقید سے بڑی کر ہے لیکن اپنے اندر کدی اپنی گرے باندھ کر کچھ کرتے پھرنے اپنے فرائض تو کو غافل ہو چکے ہیں اللہ آؤ کوشش بھی کریے اللہ کو دعا بھی کریے کہ او سانو اپنے فرائض ادا کرن دی توفیق پی فرما کروا دیں جب ابھی اپنے اپنے فرائض کی ادائیگی شروع کر دیا گے اس دنیا جو فتنہ و فساد ختم ہو جائے گا کیونکہ میرا جڑا فرض ہے وہ تا حق ہے تو جڑا فرض ہے وہ میرا حق ہے اپنے اپنے فرائض دی یاد گی جس ویسے سانوں یہ شعور آ جائے گا تو ان شاء کسی کا حق پامال ہوتا نظر نہیں آئے گا اللہ مینو بھی تو حکمرانوں بھی محکوموں بھی یہ بھی توفیق عطا فرماوے کہ ابھی اپنے اپنے فرائض کو پوری طرح آگاہ ہو جائیے شعور حاصل کر لیے کہ بیمار صحت واسطے دعا دیا دی درخواست میرے سامنے نے اللہ چمی مسلمان کاملہ آجلا عطا فرمائے کچھ دوست نے سوال بھی پوچھے نے ایک سوال یہ ہے کہ چند دن پیشتر ڈاکٹر ملک غلام مرتضی صاحب نے تقریر دے دوران یہ کیا ہے کہ عورتاں قبرستان اندر جا تک سکتی نے پوچھنے والے دوست نے لکھیا ہے کہ ابھی تو اج تک یہی سنتے رہے ہاں کہ عورتوں کا قبرستان اندر جانا من ہے صحیح مسئلہ کی قرآن مجید اندر اللہ فرما دے نے رہے کوئی جواز دی دلیل نہیں بن جائے گا یا اللہ دے ہاں اے بہانہ قابل قبول نہیں ہو گا کہ اصل یہ ای چار دس دکاندار اے کہنا شروع کر دین کہ سو دے نوٹ دا جس ویلے ابھی چینج دیاں گے پان دیاں گے کہ ننانوے دیاں گے تو من لا گے ابھی کہ ہوں تک تو سو ملتے رہے تو ننانوے کیوں دیں مسئلہ ایک جگہ تو دو جگہ تو تین جگہ تو پوری طرح پوچھ کے تحقیق کرنی چاہیے کہ صحیح بات کی ہے یہ کہنا کہ ابھی اے سن دے رہے ہاں ای کرتے رہے ہیں یہ کوئی دلیل نہیں انہوں نے جو کچھ کیا ہے صحیح کیا ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بہر گرامی ہے قُن تو اجازت دینا منع کی مردوں مردہ کدی بھی منع نہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان اندر جان عورتوں منہ کیا اس واسطے کہ وہ جا کے اتنے بین کردیا سن رو سن چیخو پکار کردیا سن اجے انہوں نے صحیح اسلام کی روح کا پتا نہیں چلیا سی تمد تخرت سے یقین نہیں پوری طرح پختہ ہویا سی مرن والے نے دوبارہ اٹھنا زندہ ہونا ہے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے یہ سارے تصبرات دہن اندر موجود نہیں سن جسے اسلام راسب ہو گیا عقیدہ پختہ ہو گیا انہوں نے پتا چل گیا کہ آواز کھ کے رون نل بین کرن نل اللہ کرنا ناراض ہوں اللہ اِن ناراض ہوں نے رو نل بین کرواز کھانا فرمایا انتوں کو کتی کی شکل بنا کے جنم در سکیا جائے گا جہیا بین کر کردیا یہ حدیث کے الفاظ نے کیونکہ موت خود سے نہیں آئی اے یا تم من اللہ اللہ نے تیر جیئے تیر آئی ہے نا بین کرنا اور آوازاں آواز تیرے خلاف بولنا گویا اللہ تانا دینا ہے نا کہ تے کر دیتا دے سکنا بھی غلط ہے کہ بے وقت موت آ گئی اللہ دا کوئی فیصلہ بے وقت نہیں اور حکمت تو خالی نہیں ساڑی سمجھ آوے بات یا نہ آوے اللہ دا ہر فیصلہ حکمت نہ پڑیا کہنا بھی غلط ہے تو جس ویلے ان مسائل کی سمجھ آ گئی دین پوری طرح راسک ہو گیا فرمایا پل تھی بھی جا سکتی ہو لیکن کی لین واسطے کوئی تو اولاد وال لبر سے دوڑی جا رہی ہے کوئی رزق واسطے دوڑی جا رہی ہے کوئی کسی کو مارن واسطے دوڑی جا رہی ہے کہ میرے فلاں دشمن کو تحٹیک کر دے فلاں ادے فلاں یوں کر دے, دے, دے قبرستان اندر جان کا حکم دتا اجازت دیتی کس واسطے میری والی بھی آن والی جانا اے مقصد ہے کہ اپنی موت تجائے آخرت پر یقین پختہ ہو جائے اور پھر جا کے اُدھے واسطے کوئی دعا کرو اللہ، اے ظاہر اور تو جاننا ہے میں اے اے اندر اے کوئی دا۔ اور تم اجازت ہے لیکن اس طرح اجازت دا مطلب یہ نہیں کہ وہ جا کے میلے لگانے شروع کر دیں ہجوم کر دیں، جان، اچھے طریقے واپردہ طریقے نل، اپنے کسی عزیز کی کسی بزرگ کی قبر سے جا کے دعا کر اور اپنی موت یاد کر کے واپس اس یہ پوچھا ہے ایک کسے قبر اندر قبر اندر اتارن تو پہلے ارکے گلاب یا اور کئی قسم دیاں خوشبو لگائیاں جاندیاں نے یہ بھی صحیح صورت کی ہے شریعت اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پتے پا لیا کرو او جسم نرم ہو جانا ہے کچھ لوا ایسا پتیاں چو نکل کے شامل ہو جاندہ ہے کہ جسم نرم ہو جانا ہے پھر فرمایا کہ جس ویلے گسل دے لو خوشبو کہ تی اپ اپنی طرف اوتر کر کے اپنے اللہ سے سپرد کر رہے او مطر کر کے اپنے رب کی بار گاہ پہنچا رہے ہو اصا تیری سفائی کر دیتی ہے باقی معاملہ تیر سپرد ہے بالکل ہی صاف اور پاک کر دے گنا اسی طرح پاک کر خوشبو لگانا سنت ہے جائز ہے کوئی لیکن خوشبو قبر اندر وہ چلی گئی وہ تو ٹھیک ہے اصا ہوں قبر بتیاں جلانا شروع کر دی اگر بتی فل چڑھا شروع کر دیتے ہوئی قسم دباہتیں شروع کر دی یہاں چیزوں کا فائدہ نہیں کبر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر دے اندر جان والا اگر اپنے نال کچھ لے گیا ایمان اور عمل صالح کہ وہ قبر جنت کا ایک باغیچہ بن گئی جی وہ پلے کچھ نہیں تسی کچھ بھی کرو پہ او حفرت جہنم گڑیاں چو ایک گڑا بن گئی او اس او دے, دے جسم خوشبو لگانا سنت ہے جائز ہے لگانی چاہیے لیکن اسی تک نہیں پہنچ دعا, دعا دی اجازت دیتی حکم دق او رکھے اور دا زندہ لوگ حق رکھے کہ دعا کرو امانتاں دفن کرنا کیسا ہے ایک سوال کسی دوست نے یہ بھی ہے امانت ایک کوئی مسئلہ نہیں کہ امانت کر کے دفن کر دیتا جائے پھر امانت, اندر خیانت امانت کر کے دفن کرن دا کوئی مسئلہ نہیں مسلمان جتنے دفن ہو گیا ہے اللہ کے سپرد دفن ہو گیا ہے وہ آئے خیر کیتی جائے اگر کوئی اکاڑے یا خانے وال امانت دفن کی جا رہی نے یعنی کچھ لاشاں اتنے دفن کر دیتی گئی بعد چ پتا چلیا کہ وہ یہ لاہور تعلق رکھتا سی کہ وہ لاش نک کے وہ بدبو دور دور تک پھیل رہی ہونی ہے لاہور لیا کے دفن کرا پہنچے گا نہیں اللہ نے مرن تو بعد دو جگہ مقرر کر دیے نے جتنے پہ شدہ لوگ جمع ہوتے رہتے ہیں ایک جگہ کا نام جی جینسری نام ہے اتنے دو ہی شہر نے بڑے بڑے ایک سین سی جین دان ہے قید خانہ اللہ فرمانے قید ہو رہا ہے ایک ہی جگہ دم ہے دراجات بلندی اللہ دیک بندے ایکو جگہ سے اپنے اپنے درجے مطابق اکٹھے ہو رہے ہیں کوئی کتنے بھی دخل ہو جائے وہ دو جگہ چ ایک جگہ تک پہنچا دیا جاتا ہے واسطے امانت کر کے دفن کرنا پھر خراب کردی ہوگا جائز نہیں دفن دوبارہ کھولنا اس راز کھولنے والی بات ہے یہ بچنا چاہیے مسئلہ کوئی میں گزارش کراگا کہ وقت زیادہ ہو رہا ہے کوئی ضروری مسئلہ ہو بعد ان انشاءاللہ میں حاضر ہاں موجود ہاں پوچھا جا سکتا ہے تین دوستوں دی طرفوں اے درخواست پہنچی ہے ایک تو ایک خانے وال والے حادثے سے نوجوان ایک فوت ہو گئے ہیں تی سال دی عمر سے انہوں کی انہیں لواحقیم دا اے سادے تک سوال ہے کہ انہوں دی نماز جنازہ غائبانہ ادا کی جائے اسی طرح ایک خاتون فوت ہو گئی ہے انہوں نے لواحقیم دا بھی اے سادے تک سوال ہے کہ نماز جنازہ غائبانہ ہو جائے جائے ایک بزرگ جنازہ زاہبان اپنی رحمت نواز گناز کر آخری بات یہ ہے مسالا ہے حر ان سر اللہ ہو فرما نے میرے ندی کا جسم اتنا نرم سی اے ریشم بھی نرم نہیں سی حضرت جسم ارم تیار کر دئیے نرم جاگ ادا تیار کر دے آدھے اوئے میرے عبداللہ اللہ کل سونا زندگی کی مثال کی وی ج مسافر تین سال ایک بندہ سفر کر رہا ہے اسے جی ہے جے نرم گیلیاں سو گئے آخرت تو جناب غافل ہو جا گے اس کر کے ہی میں نرم گدیا کی لوڑ نہیں میں بزور دیا فنڈیا سے سوک ہی گزارا کرانا اور سبر پتا لینا ہی بڑی لمبی تیری منزل ہے وہ جہی باپ تیرے بھی سی جا ہے جنت او تو حاصل کرنی ہے سفر جی اپنی جائداد واسطے لوگ مر جی جائداد جنت ہے جنت شاء انشاءاللہ رب کو جنت لینی ان اور میرے بھائی قیامت آنی ہے قیامتیاں دیا نشانیاں آ رہی نے اور قیامت کری بھائی یہ نشانیاں کی نے اللہ این چ نشانیاں آ رہی آنے رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے جی تسبی من کے تاجا ٹوٹ جائے تسبی من کے دیکھ دیا جی قیامت دیا نشانیاں آ رہی نے اور ایک بہت بڑی نشانی پیار والی بہت بڑی نشانی وہ وہ ہے وہ ہے کام وہ بھی آن والا ہے دعا کرو اللہ وہ پتنے کونک کرامتوں ہون گیا جنہیں جالی تیرہ کوامتان شوقیاں اور لوگ وہ پیچھے پچھے دوڑے ہون گے حضرت جی داتا صاحب, سرکار لوگا دا صاحب بنا سرکار لوگ لگا ہوئے گا اور مدینے دائک آدمی کامل ایمان کامل ایمان والا وہ سامنے آئے گا کرے گا میری رب ماننا ہے کہ نہیں یہ مومن چائے گا وہ تیرے مسے سے دکھایا میں دیکھ رہا تیر کا فرد چار ہے یہ اپنے مریداں کرن مریدا نو خوش کرے گا اپنی بکری لیا جی دھ نہیں دینی اے نہ دھد دن والی بکری چون دے گا اے کسے کسی کہے گا تیرے اولاد نہیں آ میں تعین اولاد د بڑی جناب پرست ہو رہی ہوئے گی یہاں کے لوگ پیچھے پیچھے ہونگے تھی سب کچھ ہو ساڈا دین بھی تھی سا دنیا دین، دنیا سب کچھ ہو آ جائے گا یہ متیا ہوئے گا کافی رو مومن چر ہوئے گا کافرے اپنے مریضاں خوش کر چیری تو فار کر دے گا یہ تو پھال کر دے گا یہاں کر دے گا یہ مرید ہو جان گے یہ کہے گا مومن اجے تب مننا ہے کہ نہیں مومن آسے گا اسے میرا پکا یقین ہو گیا کہ تھی بئی مان جھوٹ ہے ایک قتل کی پھر کوشش کرے گا لیکن قادر نہیں ہو سکے گا میرے بھائی چالیس دن یا چالیس سال اس لیے رہے گا بچال پہمان لوگوں کے ایمان کھوئے گا چالیس دن یا چالیس سال رہے گا پہلا دن ایو گزرے گا جی سال گزرتا ہے دوسرا دن مہینے بعد تیسرا ہفتے بعد اگے پھر دے حساب صحابی نیڈیا ابھی اسی دیا نماز پڑھا گے کہ ایک دن دیا فرمایا سال کا حساب لا کے اوی نماز پڑھو گے اور اس بئی نو کا سیت علیہ السلام قتل کر سن نبی اس تو بعد قیامت بالکل قریب ہو جائے اللہ نے قرآن کی فرمایا نا یا او ہنار سرت حج یا تل دل تصا عظیم یوم مدالو کلو یو مدحو کلو مرغے اما اردات کلو سات ہم سسکارا بما ہوم گارا بلا چنؤ اتا بلاہ جدی جدو اس طرح بیل کرنا بوک دے گا ایسا کا ہوئے گا زمین ٹائگی آسمان ٹوٹ جان گے جہیا حمل والی بیویاں نے انہ دے حمل گر جان گے دوت پیلان پھول جان گیاں اللہ کے شدید اللہ دا آپ دیکھ کے لوگ ہوشا جا ہوتے جان گیاں اللہ اپنے قرآن کے دوسرے ایک ایک چالی چالی سال تک دیر نہیں ختم ہوتی لیکن یہ بھی قبر چکل گئے پالو یا لانا نا مہ باد رہو بل مورتل آمدے جنہوں قبرتا باب ہو رہا ہے سپ کے پو دس رہے ڈنگ مار رہے وہ بھی قبر چل گئے کہتے ہو دن واسطے سانو کنے کھڑیاں کر لیا ہے مارا کھانے جان کے سکول سکتے آمد کی سختی دیکھیے سجد نہ ہی ساری سرام یاہیا نبی بھی قبر پہ گئے جا کے کی اللہ بھائی اللہ کے حکم نام زندہ ہو جاؤ قبر پھٹ گئی علیہ السلام زندہ ہو کے باہر آتا ہے ایسان نبی دیکھتے ہیں میرے بھائی ایسان نبی نے دیکھے آپ جب یاہیا علیہ السلام فوت ایسی تھی گاڑی سفید اکالی سی اور قبر جو نکلے ہون سی ہے فو کالی تاری نہ سفید ہوگی گئی نبی فرماندے نے سفید ہو گئی ہے جہازہ کلام فرمان گے بھائی صاحب آپ سنو جب تواز دتی ہے نا میں سمجھیا کتنے قیامت قائم ہوگی ہے قیامت کو ڈر کے میری داڑھی دار لانگی سفید ہوگیا ہے تک بھی نہیں پیغمبر دی حالت توں میں